وَمِن شر غاسقٍ اذا تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے تفسیر خزین العرفان میں ہے یہاں اندھیری ڈالنے والے سے مراد چاند ہے وَمِن شر العقد اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں تفسیر خزائن خزان میں ہے یعنی جادوگر عورتیں جو ڈوروں میں گراہ لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑ کر پھونکتی ہیں اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے